جب کوئی آیت منسوخ فرمائیں آ بھلا دیں تو اس سے بہتر آ اس جی سے لے آئیں گے کیا تجھے خبر نہ ہو کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے